لیے حاضر ہیں آج بڑے ہی خوبصورت ٹاپک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور موضوع ہمارا ہے بزرگوں کا احترام انشاءاللہ اللہ موضوع پر ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق اتاری مدنی گفتگو فرمائیں گے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں میرے آقا علیہ سلاۃ وسلام کا فرمانے علی شان ہے جو شخص دن بھر میں مجھ 50 بار درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مسافہ کروں گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھا وہ شخص کڑیل جوان تھا اور والدہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اولڈ ایج کی ہو چکی تھی والدہ نے سوال کیا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے تو اس نے کہا امی جان ایسا کوئی معاملہ نہیں اور کوئی آواز نہیں آ رہی کچھ دیر گزری تھی کہ अम्मी نے شخص سے اپنے بیٹے سے سوال کیا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے ذرا دیکھو تو صحیح کیا ماملہ ہے اس سے کہا کہ نہیں ماں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی آواز نہیں آ رہی والدہ نے تیسری بار سوال کیا بیٹا جا کر دیکھو مجھے بہت زور سے آواز آ رہی ہے اس نے کہا کہ امی حضور ایسا کوئی معام نہیں ہے کوئی آواز نہیں آ رہی آپ کی غلط فہمی ہے آپ کا وہم ہے چوتھی پانچویں اب جب اس کی والدہ نے چھٹی بار سوال کیا تو اس نے بڑے ہی ہوئے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی میں آپ سے جب کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی کس, کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی یہ فقط آپ کا وہم ہے کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو اور کیوں جو ہے وہ مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس کی والدہ جو ہے وہ مسکرا दी اور کہا کہ بیٹا سامنے جو کبٹ موجود ہے اس میں ایک باکس رکھا ہے اس باکس میں ایک کتاب رکھی ہے اس ڈائری کو لے آؤ جب وہ شخص اٹھا اور اس ڈائری کو لے کر آیا تو اب اس کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا تم نے جب تم چھوٹے تھے تو مجھ سے ایک سوال کے بارے میں ستر بار سوال کیا تھا اور میں نے ہر بار تمہارا ماتھا چوم کر اس کا جواب دیا تھا میں کوئی بوکھلا ہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی میں نے جو ہے وہ تم پر کوئی سختی نہیں کی تھی کوئی اس طریقے سے جس طریقے سے تم نے مجھے ریپلائی کیا اس طریقے سے کوئی ریپلائی نہیں دیا تھا مفتی محمد شفیق کتاری مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلے کی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں مفت صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ آج کا بزرگوں کا احترام آج اگر زندگی میں انسان کو کوئی مقام مل جائے کوئی مرتبہ مل جائے دو پیسے والا اچھا ہو جائے تو اب اسے جو ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جو چیز انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں میں جو چیز سمجھ رہا ہوں کہ میرے بزرگ نہیں سمجھ رہے ان کو جو ہے وہ اس بارے کا علم نہیں ہے اور بسا اوقات اپنے والدین کے سامنے اس قسم کا برملا اظہار کر دیتے ہیں کہ تمہیں زمانے کی سمجھ نہیں ہے زمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے آپ کو گھر میں موجود ہو آپ کو اس بات کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اسلام میں بزرگ کا احترام یہ کس طریقے سے بیان کیا گیا کچھ شرعی رہ عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں کا احترام کرنے کے حوالے سے ہمارے دین میں اتنی خوبصورت تعلیم اور تربیت فرمائی ہے اور ہماری اس بزرگوں سے مراد ایک تو وہ اللہ والے ہیں اللہ کے اولیاء کرام ہیں ان کا احترام وہ تو دینی منصب کی وجہ سے اور زیادہ فوقیت رکھتا ہے اور اس کی ترجیح موجود ہے صحیح اور ایک خود آدمی کے ماں باپ ہیں جی یہ بھی بزرگوں میں شمار جی بڑے بھائی بہن یہ بھی اس اعتبار سے بزرگوں میں شمار جی جس سے انہوں نے فیض پایا تعلیم حاصل کی <coughs> وہ بھی بزرگوں میں شمار جی ہماری آج کی گفتگو کا کچھ خلاصہ یہ رہے گا کہ ہر وہ شخص جو عمر میں بڑا ہے اس سے جی تو وہ چاہے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے کہ جس تعلق کی وجہ سے ویسے ہی شریعت کو مطلوب ہے کہ اس کا ادب کیا جائے جی جی یا وہ تعلق نہ ہو صحیح. چاہے وہ ماں باپ کے اعتبار سے صحیح. ہو یا, ہو عام یا نہ, ہو. نہ ہو صرف اتنا ہے کہ وہ اسی عمر میں بڑا ہے اسی عمر میں اس کی زیادتی ہے صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ملم مل یرحم سگیرانہ ولم یوکر کبیرانہ فلی سا منا جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی اس کا سے تعلق اتنی بڑی بات کتنی بڑی بات بزرگوں کو بھی تعلیم دے دی بڑی عمر والوں کو بھی تعلیم دے دی کہ انہوں نے چھوٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے جی اور چھوٹوں کو یہ تعلیم دے دی کہ انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بڑوں کے ساتھ کیا فرما دیا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں پہ بڑوں کی عزت نہ کرے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور علماء کے حق کو نہیں پہچانتا اس کام سے تعلق نہیں ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو یہ ہماری خوبصورت تعلیم ارشاد فرما دی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرما دی بلکہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی تنگ دستی کا ایک سب بیان کیا تھا کہ میں غربت میں جا رہا ہوں تنگ دستی میں ہو تو اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ شاید تم بوڑھوں کے آگے چلتے ہوں گے شاید تم ضعیفوں کے آگے چلتے ہوں گے یہاں کو یہ نہیں دستی کی علامت کو بیان فرمایا کہ یہ شاید تم نے اس طریقے سے کیا ہو تو ہمارے دین نے اتنی خوبصورت یہ تعلیم فرمائی اور پھر ہے کہ اس کے لیے دیکھیں آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے آج بچوں کو بھی ہم پالتے ہیں بچوں کو بھی تربیت کرتے ہیں تو والدین کی اس کے ساتھ مین وجین ایک تو محبت تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ تما ضرور ہوتا ہے ماں باپ کو بھی کہ کل کو یہ بچے بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے صحیح. یہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے صحیح. یہ ہمیں سنبھالیں گے صحیح. ایک یہ تما تو بہرحال ذہن میں دل میں یہ موجود ہوتا ہی ہوتا ہے صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بوڑھے کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ وہ عمر میں زیادہ ہے اس لیے عزت کرتا ہے ارشاد فرمایا جب یہ شخص اس عمر میں پہنچے گا تو اللہ کسی کو مقرر فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا अला होता, अला होता یعنی یہ وہ عمل ہے جس کا بدل اس کو دنیا میں مل جانا ہے है, है, है। علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ بات گویا کہ اشارتاً یہ بتا دی گئی ہے کہ یہ بھی اس کی بھی عمر طویل ہوگی بوڑھوں کا ادب کرنے کا ایک پھل یہ بھی ملے گا کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی وہ بھی بڑا ہوگا وہ بھی بوڑھا ہوگا اس کی عمر بڑی ہو جائے گی تو وہ اپنے اس بڑھاپے کو ابھی سے یاد کرے اب یہ آدمی ہر آج اگر کوئی بہ ہے تو اس کو کل کو وہ بھی آگے ساتھ ٹھیک ہے آج اگر کوئی جوان ہے تو اس کو کل کو آگے بوڑھا ہونا ہے آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کو اس لیے دیکھتا ہے صرف اس نظر سے کہ میں جوان ہوں یہ بوڑھے ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی اب سمجھ بوجھ نہیں ہے اب زمانہ کس طرح کا ہے اور ان کی سمجھ فہم یہ ہے یہ باتیں سب اپنی جگہ رہ جائیں گی لیکن اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی یہ سٹیج آئے گی اے اے اور کل کو ایسا نہ ہو کہ اس جیسا کیا ویسا کرنے کا بدلہ مجھے کچھ اس سے بھی زیادہ میری اولاد جو آگے والی آنے والی نسل ہوگی ظاہر وہ ہماری سوچوں سے زیادہ ہوگی اے اے اے تو اگر اے اے آپ کی یہ سوچ آج بنی تو آپ کی آنے والی نسلوں کا آگے معاملہ بھی یہی ہوگا اچھا خدمت جی میں میں جی کرتا تھا یہی ہے جی پاس قدرت جی انس نے بیان کی جی, جی, جی مفتی احمد یارخانہ نے فرمایا حضرت انس وہ ہیں جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی اللہ سال اور یہ دس سال خدمت ویسے صحابہ ساری خدمت گزارتے لیکن یہ دس سال ان کی ایسی خدمت کہ جب فرمائے لب بھائی حاضر ہونا صرف اس لیے حاضر ہونا کہ حضور کوئی کام مجھے کہہ دے واح واح واح میں وہ کام کر کے تو, اللہ تو اللہ اتنی یعنی انہوں نے اپنی عمر میں نہیں جوانی کے اندر ہی اور بلکہ اس سے بھی پہلے بچپنا ان کا گویا کہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے اور نبی کریم علیہ اسلام ان کو فرمایا کرتے تھے کبھی ادھر بیچنا کبھی ان کو ان کو کام کہتے تھے دس سال خدمت کی ارشاد فرمایا ان کو بدل دنیا میں ہی اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ ان کی عمر ایک سو تیس سال ہوئی تھی ایک سو تیس سال ان کی عمر ہوئی تھی اور ان کے بچوں کی تعداد بھی جو ہے وہ اتنی درجنوں کے حساب سے بیان فرمائے گی یہاں تک کہ انہوں نے بھی علم پڑا اور جہاں جاتے تھے حضرت انس ربی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بچے لوگ ان کا استقبال کرتے اور ان سے اقتصادی پھیل کرتے تو یہ ایک دنیا کے اندر ہی ایک ایسا پھل تو وہ تو آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی تو نبی کریم علی علیہ السلاۃ وسلامی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ان کی عزت کرے بڑوں کی تو لادا ہر خواتین کو بھی اور اسلامی بھائیوں کو بھی اپنی بڑی عمر ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے اسلام میں زیادہ عرصہ گزار لیا اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے یعنی اس کی عبادت بھی زیادہ ہے بڑی عمر ہے تو عبادت بھی زیادہ کی ہوگی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہے جی عمر کا ایک تقاضا بھی یہی ہے تو اب ان کے ساتھ ان ان اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ان کا اکرام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا مسئلہ جب انسان بڑی عمر کا ہوتا ہے تو بسا اوقات بڑا مایوس ہو جاتا ہے چونکہ گھر والے بھی اب اتنی لفٹ نہیں کرواتے اتنا ساتھ جو ہے وقت ساتھ نہیں گزارتے بندہ جو ہے اس کی سمجھ بوجھ بھی تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے کیا شریعت ہے میں اور اسلام میں بڑی عمر پانا اس کی بھی کوئی فضیلت بیان کی گئی بالکل بڑی عمر کی تو فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ <سلام> علیہ <سلام> علی وسلم نے اشاد فرمایا ہے کہ جس کو اسلام کے اندر جس کے بال سفید ہو جائیں جائے تو اسلام اشاد فرمائے یہ اس کے لیے نور ہے اسلام میں جس کو جس کی سفیدی آ جائے با سفید بال نہ کھیڑا کرو یہ تمہارا نور ہے قیامت کے دن لیکن آج کل تو سفید بال ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی کو کلر کے ساتھ رنگ دیا جائے یا مہندی لگا لی جائے سفید بال کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا حالانکہ سفید بال کو یوں اس طور پر یہ فضیلت اس کی بیان کے گی یہ تمہارا نور ہے اس کو اکھیڑنے سے ممانت فرمائی گئی ہے اور اگرچہ اس کو کوئی رنگ کرتا ہے کلر کرتا ہے اور اس کی ممانت والے کلر کی طرف نہیں جاتا یہ بلیک کلر نہیں کرتا اس کو کالے نہیں کرتا کوئی بھی اور دوسرے کلر جن کی جائز سورتیں تو یہ ایک الگ بات ہے بلکہ حادثوں میں اس کا بھی رنگنے کا بھی جو ہے فرمایا گیا تو وہ بھی بڑا ہی ہے نا جی اگر اس کو بھی کہیں گے اگر کسی نے مہندی بھی لگا لیے رنگ بھی کر دیا اگرچہ سفید بال نہیں رکھے تو وہ بھی تو بڑا ہی ہے وہ سفیدی کہلائے گی فرمایا وہ تمہارے لیے نور ہے قیامت کے دن اس آدمی کی اس وجہ سے نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ کم ہوتے ہیں اللہ گناہ معاف فرماتا ہے یہاں عمر کے حوالے سے دیکھیں عمر کے مختلف ایک تقاضے کہ انسان کے مختلف مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کے سارے مراحل بیان فرمائے ماں کے پیٹ میں کیا ہے پھر کہ کن کن مراحل سے گزرتا گرتا بچہ بنتا ہے بچہ بن کے پیدا ہوتا ہے پھر جوانی میں جاتا ہے پھر بڑھاپے پھر کئیوں کو کہا کہ وہ ارض علیل عمر کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ ارض علیل عمر جس کو گویا کہ نکمی عمر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی یہ بھی باتیں فرمائی گی اس کی میں ان شاء کرتا ہوں تو ایک عمر کے یعنی یہ مراحل بھی ہیں اب بیس سال چالیس سال کو کہا جاتا ہے کہ جوانی ٹھیک بالکل آدمی کی بالکل جوان کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد انحطاط شروع ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کمزور ہونا ادھیڑ عمر کی طرف آ جانا ٹھیک اور ساٹھ سال سے بعد والے کو انحطاطیں کبیر کہا جاتا ہے یعنی اب بالکل بڑھاپے کی طرف پہنچا جاتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان ہوگی یعنی ایک میکسیمم جو ایک انداز کہ ایوریج آم کتنی ہوگی اس لیے اس امت کی عمریں زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے جو پچھلی امتوں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں پانچ سو سال دو سو سال تین سو سال है है اس امت کی عمریں اتنی نہیں ہیں لیکن ثواب درجے فضیلت یہ زیادہ ہے کم عمر میں رہتے ہوئے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال والے کے لیے فضیلت بیان فرمائے جس کو 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے اس کو برس کی بیماری سے آزاد فرما دیا جاتا ہے سبحان اللہ پچاس سال کی عمر والے کے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی سے حساب لے گا ساٹھ سال کی عمر والے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اللہ محبت کرتا ہے اس کے فرشتے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی سال کی عمر والے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو کر اور اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے نبے سال والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی وجہ سے کفارہ بنا دیتا ہے اور کر دیتا ہے تو یہ عمر کے بھی اگر عمر بڑی عمر ہے جی اور ثواب کے ذریعے گزرتی ہوئی جا رہی ہے تو یہ یقیناً بہت فضیلت والی بات ہے ہاں عمر زیادہ ہے عمر کی کئی سال گزار لیے لیکن اپنے ناما مال میں اگر گناہ ہی بڑائے عبادت نہیں کی تو عبادت تو عبادت پھر یہ عمر جو ہے وہ اس کے لیے پچھتاوے والی عمر ہوگی چلے اگر نیکیوں میں زندگی گزاری ہے تو انشاءاللہ بڑی عمر ہو بھی گئی ہے تو اس کی بھی فضیلت مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان کی اور اگر جوانی میں عبادت کی ہے اللہ تبارک متعلق وہ عبادت جو جوانی میں کی گئی ہے اور اب عمر بڑی ہو گئی اور نکاہت آ گئی اس کی وجہ سے وہ بڑھاپے میں وہ عبادت نہیں کر پا رہا جو, جو جوانی میں کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے جوانی میں جو کرنے والی عبادت کا جو اجر دیا جاتا تھا وہ اسے بڑھاپے میں بھی عطا کیا جائے گا بڑھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کی کال کی طرف السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اثر اقبال ہے اور آپ کے سلسلے علم کی کہکشاں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے عمر کی فضیلت بیان کی ہے اور اس روایت میں بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے تو اس کی کچھ وضاحت کیجیے شکریہ ٹھیک ہے صاحب آپ نے عمر کی فضیلت بیان کی ہے بڑھاپے کی اور ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جس میں بڑھاپے سے پناہ بھی مانگی گئی ہے उमर, جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے صحیح. آپ نے فرمایا ہے دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ عمر من البلی و الکسلی و ارض العمری و عذاب القبری و فطرتالی و فطرت دعا مانگتے تھے صحیح. صحیح. اور دعا کیا تھی کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں صحیح. کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں فرمایا بخل کی سستی کی صحیح. یہ ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما हुँ. میں ان چیزوں کی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں بخل کی हुँ. سستی کی اور نکمے پن کے عمر کی ار العمر عمر اسے کہا جاتا ہے قرآن پاک میں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ردو الا ار ذلیل عمر یا نبادیہ صحیح کہ صحیح تم میں سے بعد ایسے ہوں گے جو ارزل عمر کی طرف پھیر دیا جائے اور یہ عمر کون سی جس کو نکمی عمر کہا گیا ہے جب آدمی بالکل ایک طرح کا ناکارا ہو جائے کام کا نارا اور باتیں یاد ہونے کے بعد بھی بھول جائے ٹھیک ہے اب ایسی ہوتی ہے ایسی عمر بھی پہنچ جاتی تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے صحیح صحیح صحیح تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی ہے وہ بڑھاپے سے یوں پہناہ مانگی آپ نے ارضل عمر سے پناہ مانگی یعنی اس نکمی عمر سے صحیح اور صحیح یہ بھی ہماری تعلیم کے لیے ہے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو امتی یعنی جو مسلمان قرآن کا صاحب بن جاتا ہے قرآن سے دل لگا لیتا ہے قرآن کو پڑھنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ارضل عمر سے محفوظ فرمائے گا اللہ یعنی قرآن صح صح سے جو ایسے اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ تو خود صاحب قرآن ہے تو یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ ایسی دعائیں مانگتے تھے انہوں نے اب یہ خود وہ سخی اور ایسے سخاوت کے دریاب آتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری تعلیم کے لیے دعا مانگی کہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں میں دجال کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں میں زندگی اور موت ان کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ ہماری تعلیم اور تربیت کے قرآن کی تلاوت کریں اور صحیح معنوں میں تلاوت کریں تلاوت اگر بچپن میں نہیں سیکھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں روزانہ رات کو مدرس المدینہ بالغان کے طور پر قرآن کی تعلیم دیا کرتا ہے قرآن سکھانے کی ترکیب کیا کرتا ہے تو وہ اسلامی بھائی جو بڑے ہو گئے گھر جوان بھی ہو گئے تو آئیے ہمارے ان مدرس المدینہ سے تعلیم حاصل کیجئے قرآن کو صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ سیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے ایک اور کال کی طرف پڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ و برکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ ان کی کہکشا کا پروگرام کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے جس سے ہماری مدنی اور اسلامی تعلیمات میں کافی اضافہ ہو رہا ہے حضرت مجھے ایک سوال کی ان یہ پروگرام میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ کچھ لوگوں جو ہیں وہ اپنے بزرگ والدین کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں یا ان کو اچھا نہیں لگتا ان سے ان کے پاس زیادہ وقت گزارنا تو اس سلسلے میں مجھے آپ رہنمائی عطا فرمائیے اور بتائیے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے جس سے ان کے پاس ہم ٹائم دے سکیں میرا نام محمد ریحان ریاض ہے ٹھیک ہے ریحان بھائی انشاءاللہ شاء اللہ سے جواب لیتے ہیں مفتاب بہت سارے لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے اکتا جاتے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے یہ اپنے پرانے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ جائیں گے آ, وہ باتیں کریں گے جو ہمارے پلے نہیں پڑیں گی ان کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہوگا اس قسم کی اکتاہٹ میں بندہ مقتلہ ہو جایا کرتا ہے تو اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے کس طریقے سے بزرگوں سے محبت کی جائے ان سے پہلے ان کو وہی آب والی جو پہلی عکایت میں وہ یاد رکھا ہے کہ یہ ان واقعات کو بھی یاد رکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جوانی کے اندر کتنی خواہشات کو قربان کر کے مجھے پڑھا قرآن اللہ مجید, مجید میں جو بطور خاص والدین کا احسان بیان کیا ہے رب گما کما ربا یعنی سگیرہ اس صفت کو بیان کیا کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا مجھ پر جتنا رحم کرتے رہے آج اے اللہ میں تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا تو ان پہ رحمت کی نظر فرما تو والدین کے ساتھ ہوں یا کسی بزرگوں کے ساتھ دیکھیں یہ چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگ بعض اوقات والدین کو ٹائم دیتے ہیں لیکن بیزاری کے ساتھ دیتے اللہ اللہ ہیں اب تو یہ مصیبت سوشل میڈیا کی اور یہ موبائل اتنے کہ بس بیٹھے بھی ہیں تو ادھر مصروف ہے پاس हो हो لسے ہونے لسے کے باوجود پاس نہیں ہے ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا اچھا بعض اوقات والدین کو حالانکہ خوش کرنا بزرگ کو خوش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی سائنس نہیں ہے وہ کوئی اتنی انہوں نے زیادہ چیزیں نہیں ہیں آپ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ وہ جو بات اختاہٹ ہوتی ہے دیکھیں جو ماں باپ اگر کوئی چیز محبت سے سنانا چاہتے نا میں تو بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ وہ پانچ منٹ دے کے ان کا دل خوش کر دیں سن لیں آپ کو نئی نئی چیزیں سننی ہے تو آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیں انشاءاللہ شاء آپ کو وقتن وقتن بڑے خوبصورت خوبصورت سلسلے آئیں گے نئی نئی باتیں بھی معلومات ہوں گی لیکن جو ماں باپ کو ٹائم دینا ہے آپ ان کو ٹائم دیں اور کبھی اگر نہ سنا رہے ہو نا آپ خود بول دیں کہ آپ امی جی مجھے اپنا کوئی پرانا واقع تو آپ کو جو پسندیدہ واقعہ وہ سنا دیں آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں ان سے آپ واقعہ سن لیں تاکہ وہ آب ایک ذرا غور کریں کہ آدمی خود جب ماں باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا کوئی اور دوسرا آدمی آپ کے ماں باپ کو خوش آئے کرنے آئے کے لیے آئے آگے آئے بڑھے گا تو آپ کو ہی بڑھنا ہے جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بڑی اوکتا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ بہت بیزاری کے ساتھ بے توجہ ساتھ ہی ساتھ ہی کے ساتھ سن رہا ہے بے توجہ کے ساتھ ہے اور اس کو بڑی پریشانی لائے کے ماں باپ خود ہی بالکل دبے دبے اور है ڈرے है ڈرے है یہ آدمی کے لیے بڑی ہلاکت والی بات है है ہے है کہ جس کے ماں باپ اپنے بچے کے شر سے ڈرتے ہیں ماں باپ کو اپنے بیٹے کا ڈر لائق ہو گیا ہو یہ اس بیٹے کے لیے ہلاکت والی بات اے اے ہے حالانکہ یہاں تک تو علما نے تو یہاں تک ہماری تعلیم تربیت فرمائی ہے کہ ماں باپ ان کی حاجتیں ان کو کہنا نہ پڑے یہ اس کی سعدتوں میں سے بہت بڑی سعادت ہے کہ خدمت تو کر رہا ہے لیکن ماں باپ کو اس کے ساتھ ہاتھ, ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ماں باپ کو یعنی کی آپ کی ضروریات کو پہلے سے محسوس کر لیں اپنی حاجت بالکل ہم اپنی حاجت کے لیے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا عید کا ایونٹ آ رہا ہے یا فلاں آ رہا ہے تو ہم نے کپڑے بھی لینے سردی کا موسم آ رہا ہے تو ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے ڈرائی فروٹ کی طرف ہم جائیں گے تو فلاں چیز کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں بزرگ ہیں ان کی ضروری... ضروریات کو محسوس کیجئے اس اس طرح محسوس کیجئے جس طرح ہم جب اس عمر میں تھے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے تھے اے تو اے وہ اے ہماری ضرورت کو محسوس کر لیتے تھے وہ اللہ ہمارے رونے اور چلانے سے پہچان جاتے تھے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت اور حاجت ہے کس وجہ سے بچہ رو رہا ہے اس کو کیا آج بچے کو مسئلہ ہے پیٹ میں پریشانی ہے یا کوئی اور لگی, لگی ہے, ہے بھوک لگی ہے تو وہ ہماری ضرورتوں کو پہچان جاتے تھے اے اے اس چیز کی بہت زیادہ حاجت اپنے حاجت والدین سے محبت کریں ان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کریں کہ پیارے آکا عڑی سلا تو کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے پیارے آکا علیہ سلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو بار اپنے والدین کو دیکھ لے تو کیا پھر بھی اسے یہ اجر دیا جائے گا تو میرے آقا علیہ اللاط والسلام نے فرمایا اللہ اکبر و اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اسے سو بار مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا تو اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے ایک اور کال دے دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عرفان مساتاری عرض کر رہا ہوں عرب امارات سے ماشاءاللہ اللہ آمد. آپ کا سلسلہ علم کی کہکشا اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے اور جس انداز و طریقے سے مفتی شفیق صاحب سمجھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے یو سلیم بھائی جس طرح سے سوالات کرتے ہیں اور جس طرح انداز سوالات ہوتا ہے کہ بہت پیارا ہے اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کا موضوع ہے کے خاندانی مسائل کے لیے بزرگوں کو بچھایا جاتا ہے تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ انداز بزرگوں کا کس طرح ہونا چاہیے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور اس میں شرح رہنمائی بھی عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی وحصہ مقفلت فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مرحبا عرفان بھائی ماشاءاللہ آپ کی کال کرنا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب نصیب فرمائے ان کا سوال بسا اوقات بزرگ جو ہے وہ کسی مسائل پر اپنا فیصلہ سنا دیا کرتے ہیں کسی پنچایت میں بیٹھ کر جو ہے وہ کسی چیز کا حکم صادر کر دیا کرتے ہیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے ہمارے بزرگوں کا دیکھیے دو تین طرح کے اس سے متعلقہ آکام ہیں ایک تو یہ ہے پہلی بات کہ بزرگ ہوں یا کوئی بھی ہو جب کسی فریقین کے مابین فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ انصاف کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو دương聞. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دینی معاملے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی دینی پہلے معلومات بھی ہوجبوج سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے, بھی ہونے بھی ہونی بھی ہونی چاہیے کیونکہ بہ... بہت سے خاندانوں میں ایسا ایک ہے کہ پنچایت ایک بن گئی کچھ بزرگ کمیٹی بن گئی جی کچھ اس طرح کی ایک آ... کچھ مجلس بنا دی گئی جی کہ یہ جی کام یہ کرے گی صحیح, صحیح, صحیح تو بعض وہ جو فیصلہ کر دیں تو وہ ایک عدالت کی طرح نافذ ہی ہونا چاہیے اس کو یعنی ان پہ پر پریشر ہوتا ہے جن, صحیح جن, صحیح جن کے بارے میں چاہے اس میں خلاف شارہ معاملات ہوں تو لہدا جب بھی کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہے کسی کو بھی کرنا ہے وہ بڑی عمر کے یا چھوٹی عمر کے کوئی بھی تو وہ انصاف پر شریعت کے دائرہ کار کے مطابق ہوگا اور میں یہاں پہ مشورہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بطور خاص وہ لوگ جو اس میں ہوتے ہیں اس طرح کی کسی پنچایت کا حصہ ہیں یا کوئی ایسی کمیٹی ہیں ठीक. تو وہ کبھی بھی کوئی ایسے معاملات آ جائیں جن کا شریعت سے تعلق ہے آپس میں تو صلاح صفائی کرنا صحیح. لوگوں کے معاملات کو دبا دینا ٹھنڈا کر کے ان کو ملا دینا یہ تو محمود شرح ہے اور مطلوبے شرح چیزیں صحیح. ہیں بالکل ایسا کرنا چاہیے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین افو درگزر معافی हुँ. یہ سب کچھ ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ شریح حدود کا خیال نہ رکھا جائے اب وراثت کے معاملات ہوتے ہیں دو نے فیصلہ کر دیا یوں یوں کر لو حالانکہ وہاں شریعت تا... کے خلاف بھی فیصلہ ہوا دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی طلاق کا معاملہ ہے تو بھی کوئی ایسا معاملہ کر دیا آئے فیصلہ آئے حلو حلو یوں کر دیا تو جب اس طرح کے معاملات آئے تو پھر ایسے نہیں بعض کر لوگ یہ بھی کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں بزرگ بھی ہیں حاجی صاحب بھی ہیں یہ حلو فیصلہ کر دیتے ہیں تو جس چیز کا تعلق دین سے ہے جی ہاں تو ایسے موقع پر ایسوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ آپ دوسروں کے لیے کہیں ایسا نہ ہو آسانی بنا رہے ہو اور اپنے لیے آخرت ایک روایت میں آپ کو کرتا ہوں جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ بدنصیبی اس بندے کے بیان کی گئی ہے کہ ہلاکت اس کے لیے ہوگی جس کے فیصلے یا جس کی بات سے کسی کا دنیاوی فائدہ تو ہوا اس کی آخرت تباہ ہو گئی اب کئی معاملات اگر اس کے اوپر بعض اوقات کوئی ہم سے بات کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے آپ یوں کر لو حالانکہ وہ فیصلہ شرم بھی درست نہیں تھا یا نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں بالکل ایسے معاملات میں آگے نہیں جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کیسے صلح کروائیں تو بہت اچھے انداز سے صلح کا انداز یہی اپنانا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی بی کے اندر جب اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک کسی کو مقرر کر دے دونوں کی طرف سے ایک ایک فریق مقرر ہو گئے اور کہا اگر یہ فریقین جو دونوں کی طرف سے حکم بنے ہیں اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں صلح کی طرف آتے ہیں تو اللہ ان کے مابین صلح پیدا فرماز سے اور اچھے انداز کر چاہیے صحیح بہت بہت شکریہ مصطاحب اپنے وقت عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گڑی بتا رہی ہے کہ سلسلے کا ٹائم وہ اپنے اختتام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم